بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِنَّا اعطَئِنَاكَ الْكَوْسَر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کاؤسر عطا فرمائی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر تو اپنے پروردگار کے کیلئے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو ان۔ شنی اب تم کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا